تمہارا مابوست ایک مابود ہے تو وہ جو آخرت پر آمان ناؤ لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں